مورب اور مبنی کی اقسام تو مبنی کی اقسام میں سے میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ کل مبنی کی اقسام کیا ہیں پانچ آپ سمجھ لیں ان میں سے کچھ تو مبنی الاصل ہیں اور کچھ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں مبنی الاصل کیا ہیں یعنی اصلاً جو مبنی الاصل ہی ہیں کہ مبنی ہی ہیں وہ کہ ان میں سے ایک فیل ماضی فیل ماضی کے تمام کے تمام سگے ٹھیک ہے نمبر ایک فیل ماضی نمبر دو پہ لے لیں فیل مظاہرے کے وہ سگے کہ جن کے اندر جمع مانس قانون ہو یا نون تاکید کا ہو جمام منس قانون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جامع منس غائب جمع منس حاضر ٹھیک ہے جامع منس قانون ہو جن کے اندر ایک وہ سگے اور ایک وہ سیغے جن کے اندر نون تاکید کا ہو یعنی نون تاک سیلا کو ہو یا نون تاکی جی تو فیل مظاہرے کے صرف فیل ماضی تمام کے تمام سیغے مبنی, مبنی ہیں فیل مظاہرے کے صرف وہ سیغے جن کے اندر نون جمع منس کا ہو اور یا ن تاکید کا ہو نمبر نمبر تین یہ کہ آ... نمبر تین امر حاضر معلوم ٹھیک ہے امر حاضر معلوم اور نمبر چار پہ آپ لے لیں تمام حروف بلکہ اس سے پہلے نمبر چار پہ لے لیں اسماعی غیر متمکن اسماعی غیر متمکن کی پھر کئی اسری اقسام ہیں اور جو اگلے سبق میں انشاء اللہ آ جائیں گی اسماعۂ موصولہ مزمرات اسماعی اشارات اسمایہ افعال وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اسماعی غیر متمکن تو آخری نمبر ہے نمبر پانچ پہ حروف تو مبنی الاصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی امر حاضر معلوم اور تمام حروف یہ تین مبنی الاصل ہیں اور ان میں سے پھر کچھ فیل مزارے کے کچھ سیغے وہ بھی مبنی ہیں آپ سمجھ لیں اور ساتھ ساتھ اسماعی غیر متمکن یہ کچھ مبنی ہیں باقی رہے گی بات معرب کی تو معرب ان کو اسماعی متمکن بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ کہ تمکن کا معنی ہوتے ہیں جگہ دینے کے یہاں تک ہماری بات ہو چکی تھی کہ آپ لوگوں نے کہا جی کہ آواز نہیں ہے تو تمکن کے معنی ہوتے ہیں جگہ دینے کے تو چونکہ یہ جو اسماعی متمکن ہوتے ہیں یعنی مورب جو ہوتا ہے یہ بھی اپنے آخری حرف پر عراب کو جگہ دیتے ہیں کہ اس کے آخری حرف پر زیر زبر پیش یعنی غمہ فتحہ کسرہ آتا ہے تو یہ بھی گویا اعراب کو جگہ دیتا ہے اور اعراب کو قبول کرتا ہے تو اس لیے ان کو اسماعی متمکن کہہ دیتے ہیں تو اسماعی متمکن تمام کے تمام مورب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ فیل مظاہرے یعنی جو مبنی مبنی کے علاوہ جو فیل مزارے کے سیرے ہیں وہ سارے مورب ہو جائیں گے بس اتنی سی بات ہے اس پورے سبق کے اندر اب آ جائیں آپ لوگ تمام کتابوں کی طرف کتاب میں دیکھیے عبادت پڑھیں گے ان شاء اللہ سب کو سمجھ میں آئے گا اور ویسے بھی دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں کچھ کے لیے جو تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے اور کچھ کے لیے تکرار اور کچھ کے لیے نیا نیا. آ جائیے. کیوں جی رول نمبر پندرہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات مشکل تو نہیں پیش آ رہی جی رول نمبر پندرہ. رہا. اپنے اپنے رول نمبر یاد رکھیے جی آ جائیں جی مبنی و مورب کے اقسام تمام اسموں میں سب کے پاس کتابیں موجود کتاب کھول لیجئے مبنی و مورب کے اقسام ٹھیک ہے جی تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے دیکھ لیجئے اسما میں سے اسم غیر متمکن ٹھیک جو آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل اور افعال میں سے فعل ماضی امر حاضر معلوم اور فعل مضارے جس میں نون جمع مانس اور نون تاکید کا ہو تو یہ کیا ہو جائیں گے مبنی ہو جائیں گے اور تمام حروف تو گویا اسموں میں سے اسمائے غیر متمکن افعال میں سے فعل ماضی اور فعل مضارے کا وہ سیک جن میں نون جمع مانس کا ہو یا نون تاکید کا ہو اور ساتھ ساتھ فعل امر حاضر معلوم تو افعال میں سے تین افعال یعنی امر حاضر معلوم فعل ماضی مکمل کا مکمل اور فعل مضارے میں سے صرف وہ سیریں جن،, جن کے اندر نون جمعہ کا ہو یا نون تاکید کا ہو ٹھیک ہے جی اور حروف میں سے تمام کے تمام حروف کیا ہیں مبنی ہے تو گویا آپ تین ہی چیزیں لے کر علم النحف چلتی ہے اسماں افعال اور حروف ٹھیک ہے جی اسماں میں سے اسمائے غیر متمکن مبنی افعال میں سے فیل ماضی فعل مضارے کا چند سیریں اور امر حاضر معلوم ٹھیک ہے یہ اور ساتھ ساتھ کیا ہے اپنا علامہ فرمائے امر حاضر معلوم ٹھیک ہے اور اب حروف میں سے پھر تمام کے تمام حروف کیا ہیں اللہ و قبر کبیرہ حروف میں تمام حروف مبنی ہیں تو دیکھیے جی بش آ, اس میں متمکن عورب ہے یہاں تک تو اس میں غیر متمکن کی وغیرہ پوری بات ہو چکی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں متمکن عورب ہے بشرتے کے ترکیب میں واقع ہو یہ ایک بات کی ہے بہت مزے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں متمکن کیا ہے مغرب ہے بشرتے کے ترکیب میں واقع ہو اس میں متمکن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اپنے اوپر یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو عراب کو قبول کرتا ہو ٹھیک ہے یعنی اس پر عراب آ سکتا ہو کوئی ناممکن نہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ بچر تھی کہ وہ ترکیب میں واقع ہو ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی عامل ہو جو اس پر عمل کر رہا ہو اور اس کو ذمہ فتحہ کسرہ دے رہا ہو مثلا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زید کیا جی زید زید زید کیا ہے اس میں متمکن ہے اور مورب ہے ٹھیک ہے لیکن یہ مورب اس وقت ہے کہ جب میں کیا ہو جب یہ ترکیب کے اندر واقع ہو ورنہ اگر کوئی کہہ دے کہ زید اب ویسے کسی کو پکارتے ہوئے تو نہیں کہہ کہتے ہیں کہ زیدن زعید آگے جی ٹھیک ہے بکرون آگے جی ایسا نہیں کہتے جب تک وہ ترکیب میں واقع نہ ہو اس وقت تک وہ مورب نہیں بنتا ٹھیک ہے کچھ بھی ہو اگرچہ وہ عورب ہی ہوگا یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت تو ہے کہ وہ عراب کو قبول کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب کے اندر واقع ہو ترکیب کے اندر واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی عراب جاری ہو اور اس کے لیے کوئی عامل آیا ہو یا وہ عامل ہے تو خود اس کے لیے کوئی معمول بنا ہو مثلا ہم اب زید ویسے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مبنی اب یہ مورب ہم نہیں, نہیں ہے لیکن جب ہم اس کو ترکیب میں واقع کریں گے اس کے لیے کوئی کلام بنائیں گے اس کو ترکیب میں واقع کریں گے تو تب یہ جا کر عورب بنے گا جیسے میں کہتا جا انی زئی جا انی زئی اب یہاں پر زیدن پر ذمہ آئے گا اس لیے کہ جا آ فعل آیا ہے جو عامل ہے اور عمل کر رہا ہے اور فعال کا تقاضا کرتا ہے کہ مجی کا فعل کس کے ساتھ خاص ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے زید کے ساتھ اب یہاں پر زید ترکیب کے اندر واقع ہوا ہے تب جا کر یہ اب مورب بن گیا ہے کہ جا ان زیدن دن رعیۃ مرت بید اب یہ سارے کے سارا جب ترکیب میں واقع ہو ہے تب یہ جا کر کیا ہے مغرب بنا تو اس میں متمقن مورب ہے بشرطیک ترکیب میں واقع ہو ورنہ بلا ترکیب کا وہ کیا ہوگا ہو، ہو؟ مبنی ہوگا ویسے کوئی کہ زید تو زید زید ہی ہے بس جیسا ہے اس پر کوئی ذمہ فتح کثر نہیں ہے متمقن کو متمقن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا اور چونکہ یہ اسم میں کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو اس میں متمقن کہتے ہیں اور یہ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے مبنی نسل کے مشابے بھی نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ مبنی الاصل کے مشابہت نہیں ہے لہذا یہ مبنی یہ تو وہ چیز ہے کہ یا تو اسلمب مبنی ہو جیسے کہ فیل ماضی ہے امر حاضر معلوم ہے اور تمام حروف ہیں کہ جو مبنی الاصل ہیں یا دوسری چیزیں مبنی ہو سکتی ہیں کہ جو کم از کے کا مبنی الاصل کے مشابہ ہوں یہ نہ تو خود مبنی الاصل ہیں یعنی اسماعی متمکن اور نہ مبنی الاصل کے مشابے ہیں تو لہٰذا یہ کیا بنے گا مورب ہی رہے گا آگے دیکھیے جی فیل مضار مغرب ہے بشرطِن جمع منس اور نون تاکید سے خالی ہو کہہ دیا نا کہ مبنی صرف فعال مضارے یعنی فعلے مضارے میں سے مبنی کیا چیز ہے کہ جس کے اندر نون جما منس ہو یا نون تاکید کا ہو اب لہٰذا مغرب میں کیا ہوگا سارے کا سارا فعل مضارے مغرب ہوگا بشرطے کہ وہ کیس سے خالی ہو نون جمع منس اور نون تاکید سے خالی ہو بس ان قسموں کے علاوہ اور مغرب نہیں ہوتا یعنی اسماعی متمکن یا فعل مضارے وغیرہ کے علاوہ مغرب نہیں ہوتا یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابے نہ ہو یعنی اس متمکن اور ایک فیل جب جبن جو مانا سنون تاکید سے خالی ہو یہاں تک بات مغرب کی بھی ہوگی مغرب کی بات بھی ہوگی مبنی کی بات بھی ہوری ہو گئی اب آپ کو کچھ بتا رہے ہیں کہ ایک ہے مبنی اصل اور ایک ہے مبنی الاصل کے مشابہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مبنی الاصل کل جو ہیں وہ کیا ہیں تین چیزیں ہیں تو وہی بتا رہے ہیں آپ کو دیکھیے اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو یعنی خود تو مبنی الاصل نہ ہو بلکہ مبنی الاصل کے کیا ہو مشابہ ہو ٹھیک ہے کہہ دیتے نا کہ فلاں فلاں جیسا لگتا ہے یعنی جو جس کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثلاً مبلغ ہیں جیسے مولانا जमील جمیل صاحب دعوت برکات ہو ठीक है ٹھیک बयान وہ بیان کرتے ہیں एक अच्छे ایک اچھے مبلغ ہیں اور اچھے انداز میں اور اچھے پرائے میں بیان کرتے ہیں اگر کوئی بندہ اچھا بیان کرتا ہو اور اسی طرح یعنی اس انداز سے بیان کرتا ہو تو کوئی کہہ کہ ارے بھائی یہ تو بالکل یہ طارق جمیل صاحب کی طرح بیان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ تو بالکل طارق جمیل صاحب کی طرح بیان کر رہے ہیں تو اب اس بندے کو تشبیح دی گئی ہے جو یہ بیان کر رہا ہے اس کو تشبیح دی گئی ہوگی طارق جمیل صاحب کے ساتھ مثلاً ٹھیک ہے اب وہ اصل ہیں یعنی طارق جمیل صاحب اصل ہیں بیان کے اعتبار سے اور جس کو تشبی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے فرا ہے یعنی ان کے بالکل وہی نہیں ہے ان سے آگے بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہا کہ یہ ان جیسا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے ان جیسا بیان کر رہے ہیں اب یہ کیا ہوگا اس کو اس کے ساتھ تصبیح دے گی اصل تارک جمیل صاحب رہے اور اس کے ساتھ تصویر دے گی کسی کو بھی یعنی کوئی بھی اچھا بیان کر رہا ہو تو آپ اسے تشبیہ دے دیں تو یہ ہے کہ کچھ تو اصل مبنی ہیں جی کیا کر سکتے ہیں ثقائب پہ آ جائیں پھر تو کچھ تو چیزیں جو ہیں وہ مبنی الاصل ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مبنی الاصل تو نہیں ہیں لیکن مبنی الاصل کے مشابہ ہیں مبنی الاصل کیا ہیں تین چیزیں ہیں فیل مازی، عمر حاضر معلوم اور تمام حروف کیا چیزیں مبنی الاصل کے مشابہ ہیں جیسے جیسے آگے تفصیل چلتی رہے گی جی دیکھیے اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشابہ ہو ببنی ال اصل کیا ہیں تین چیزیں جی آپ لوگوں کے لیے وائس ہو گئے رول نمبر بارہ وغیرہ وغیرہ رول نمبر بارہ نو آٹھ جی کس کس کو میری آواز سنائی دے رہی ہے جی تو بتایا کریں ایک لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نو وائس پھر آپ لوگ کم از کم بتایا تو کریں جی تو اس میں غیرمتمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے مشاب و وہ مبنی اصل تین چیزیں ہیں پھیل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف جی رول نمبر چھ آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر چھ آپ کے پاس وائس ہے یا نہیں جی رول نمبر چھ جی ٹھیک تو کہیں ایسا نہ ہونے کہ جن کی وجہ سے ہم دوبارہ سبق پڑھا رہے ہیں تو وہ پھر سے نیٹ کا شکار ہو جائیں اور پھر سے اس سے محروم ہو جائیں جی اس میں غیر متمکن ویسے ہے جب اپنی اصل کے مشابہ ہو اپنی اصل تین چیزیں ہیں پھیلے ماضی امر حاضر معلوم تمام حروف ٹھیک یہ تو دیا مبنی الاصل تو کہا کہ اس میں غیر متمکن وہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے مشابے ہو ٹھیک ہے کیوں جی سمجھ نہیں آ رہا آپ کو سبق اللہ نہ کرے کسی کو محروم کیوں محروم ہو رہے ہیں جی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوں گی کوئی چیزیں جی کیا کریں پھر اب تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے تو تین چیزیں مبنی الاصل ہیں فیل ماضی امر حاضر معلوم اور تمام حروف اور باقیہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان تینوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں مشابہت رکھتی ہیں اس لیے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں تو اس کی مثالیں آگے دیکھ لیجئے کہتے ہیں کہ تمام حروف اور یہ مشابعت کئی طرح سے ہوتی ہے یعنی اس میں غیر متمکن وہ ہے جو مبنی الاصل کے مشابے ہو تو مبنی الاصل تین چیزیں ہیں اب اس کے جو مشابے ہوگا ان تینوں کے تو کہتے ہیں یہ مشابعت کئی طرح سے ہوتی ہے یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنیٰ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مبنی الاصل کے معنیٰ پائے جاتے ہیں آئینہ کس کے لیے آتا ہے آئینہ بھی استفام کے لیے آتا ہے اور حمزہ جو ہے حمزہ وہ بھی استفام کے لیے آتے کہتے نا کہ حمزہ استفام کا آ رہا ہے ٹھیک ہے این انتہ آئینہ تو پورے کا پورا ایک لفظ اور مکمل اسم ایک یہ اسمائے استفام میں سے ہے یعنی استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے این انتہ کہ تم کہاں تھے ٹھیک ہے یا تم کہاں ہو ٹھیک ہے تو یہ آئینہ یہ بھی کیا ہے استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ صرف ایک ہے حمزہ لفظ حمزہ ایک حرف جو ہے وہ بھی استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اب دیکھیے اینہ بھی استفام کے لیے اور ایک حرف جو ہے حمزہ وہ بھی استفام کے لیے تو حرف کیا ہوتا ہے مبنی اصل ہوتا ہے حرف کیا ہے مبنی اصل ہے تو جو حرف والا معنیٰ ادا کر رہا ہے وہ آئینہ ہے ٹھیک ہے آئینہ بھی حرف والا معنیٰ ادا کر رہا ہے تو معنی کے اندر کیا ہوگی ان کے درمیان میں کیا ہوگی مشابعت پائی گئی حرف حمزہ جو ہے وہ حرف ہے وہ مبنی الاصل ہے ٹھیک اب اس کی یعنی آئینہ کی تشبیح پائی جا رہی ہے حمزہ کے ساتھ جو ایک حرف ہے اس کے ساتھ تسبیہ پائی جا رہی ہے کس میں معنی کے اندر اس لیے کہ آئینہ کا معنی بھی استفام والا ہے اور حمزہ کا معنی بھی استفام والا ہے ٹھیک ہے جی آئینہ بھی استفام کے لیے آتا ہے اور حمزہ بھی استفام کے لیے آتا ہے دونوں کے اندر معنی میں کیا ہو گئی تشبیہ ہوگئی اور مشابہت پائی گئی تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مشابعت جو وہ ہوتی ہے تمام حروف اور یہ مشابہت کئی مشابت سے ہوتی ہے یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جاتے ہیں اینا کیا ہے اسمایہ استفام میں سے تو اس کے اندر مبنی الاصل کے معنی پائے جاتے ہیں مبنی الاصل کے معنی کیسے پائے جاتے ہیں کہ مبنی الاصل ہے حمزہ تو اس کے معنی بھی اس کے اندر پایا جاتے ہیں جیسے اینا ائینہ میں حمزہ استفام کے معنیٰ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ائینہ بھی استفام کے لیا تو اور حمزہ بھی اور حمزہ اضفام حرف مبنی الاصل ہے حمزہ اضفام کیا ہے حرف ہے اور حرف کیا ہوتا ہے مبنی الاصل ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی سب کو یہ کسی کو نہیں آئی کہیں منتقی کلاس تو نہیں ہو رہی جی آئینہ اور حمزہ کے درمیان تشبیہ پائی گئی کہ کی کے اعتبار سے کہ ائینہ بھی استفام کے لیے استف... استعمال ہوتا ہے اور حمزہ بھی استفام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دونوں کے اندر تشویح پائے گی اور مشابہت پائے گی کس کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ للہ کیوں جی رول نمبر پندرہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات رول نمبر پندرہ کہ آئینہ اور حمزہ آئینہ کے اندر کیسے تشابت پائے گی حمزہ کے ساتھ کہ حمزہ اور اینا دونوں کے دونوں معنی کے اعتبار سے مشترک ہیں اور تشبیر پائی جاتی ہے کہ استفام کے لیے آتے ہیں اسی طرح آگے دیکھیے کبر کبیر آگے ہیں اور ہی ہاطہ میں ماضی کے معنی ہیں اور رویدہ ہی ہاتھا اور رویدہ یہ اسمائی افعال میں سے ہوتے ہیں یعنی اسم ہوتے تو یہ اسم ہیں بظاہر لیکن افعال افعال کے معنی میں ہوتے ہیں تو ان کو کہہ دیتے ہیں اسماعی افعال آگے یہ آ رہے ہیں اسماعی غیر متمکن کے اندر انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی کہ اسماعیہ افعال کیا ہوتے ہیں تو ہی احاطہ اور رویدہ یہ اسماع ہیں لیکن افعال کے معنی میں ہے کہ ہے ہے تو اسم لیکن یہ فیل ماضی کے معنی میں ہوتا ہے رویدہ اسی طرح یہ بھی اسمایہ افعال میں سے کہ یہ ہے تو اسم لیکن کس کے معنی میں ہے امر حاضر کے معنی میں ہے تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ایسے ہی نہیں یعنی میں ماضی کے معنی میں اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے تو اور آپ کو پتہ ہے کہ مبنی الاصل میں سے کیا چیزیں ہیں ایک تو حروف ہے اور ایک فیل ماضی ہے اور ایک کیا ہے امر حاضر معلوم ہے تو فعل ماضی کے معنی میں جو ہوگا تو بھی کیا ہو جائے گا مبنی ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے مشابت پائی جائے گی مبنی کے ساتھ جو کہ فعل ماضی ہے اسی طرح رویدہ امر حاضر اسمایا فال میں سے امر حاضر کے معنی میں ہے اور امر حاضر کیا ہے مبنی الاصل ہے تو جو مبنی الاصل کے ساتھ معنی میں مشترک ہوگا تو وہ بھی مبنی بن جائے گا دیکھیے جی میں ماضی کے معنی ہے بات وہی چل رہی ہے, کہ معنوی ہے. اور ماضی وہ امر امر مبنی الاصل ہیں. سمجھ میں آگے بات یہ والی ٹھیک ہے جی کس کے اندر اور حمزہ استفام کے درمیان میں یعنی دونوں معنی کے اعتبار سے مشترک تھے اینا بھی اور حمزہ استفام بھی اسی طرح حیحتہ ماضی کے معنی میں ہے ٹھیک ہے اور اس طرح روی امر حاضر کے معنی میں ہے اور یہ سارے کے سارے یعنی فیل ماضی امر حاضر معلوم اور حروف یہ سارے کا سارے مبنی الاصل ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابت رکھے گا وہ بھی مبنی بن جائے گا اس کے بعد اسماعی غیر متمکن کی ایک اور وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے یعنی اسمائے غیر متمکن کیسے یہ مبنی الاصل کے مشابے ہیں اس کی ایک اور وجہ بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیے جس طرح اسماعی غیر متمکن ہوتے ہیں جس طرح اسماعی غیر متمکن کچھ محتاج ہوتے ہیں اسماعی متم... اسماعی غیر متمکن کی کچھ مثالیں ہیں جیسے اسماعی غیر متمکن میں اسماعی اشارات بھی ہیں اسماعی مصولہ بھی ہیں ضمائر بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو غیر متمکن جس طرح محتاج ہوتے ہیں یا جس طرح حروف حروف مبنی الاصل ہیں نا حروف جس طرح محتاج ہوتے ہیں کہ وہ خود سے کسی معنی کے پردرارت نہیں کرتے جب تک کہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل نہ جائیں اس وقت تک ان کا کامل معنی ادا نہیں ہوتا بلکہ دوسری چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح اسماعی غیر متمکن بھی کبھی کبھی محتاج ہوتا ہے جیسے اسماعی مصولہ کہ وہ اگر موصول ہوتا ہے تو وہ سلے کو چاہتا ہے یا اس کے لیے کوئی صلاح بن رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر اس میں اشارہ ہے تو مشار علیہ کا تقاضا کرتا ہے یعنی ہر ایک کے اندر احتیاط پائی جاتی ہے اسی طرح اگر ضمیر ہے تو وہ مرضے کا تقاضا کرتی ہے کہ جی وہ کہاں راجی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہادہ کا معنی یہ اس میں اشارہ ہے ہادہ یہ اب یہ کیا چیز اب لازمی بات ہے کہ اگلے سننے والے کے ذہن میں ضرور ایک اس بات کے پیاس اور تشنگی باقی رہ جائے گی کہ یہ کیا کہنے والا ہے متکلم کہ یہ یہ کیا چیز اب مشارن علیہ کا تقاضا کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح اسماعی موصولہ ہیں وہ سلے کا تقاضی کرتے ہیں ان کے بعد سلا آنا چاہیے اب جیسے میں کہہ دیتا ہوں اللہ وہ لوگ اللہ وہ لوگ کون لوگ سننے والے کو یعنی سامنے کو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں ایک تشنگی باقی رہ جاتی ہے کہ متقلم جو کلام کر رہا ہے اسے کلام کو پورا کرنا چاہیے اللہ وہ لوگ کون لوگ اللہ یؤمنون بالغیب و یقین و ٹھیک ہے یہ جو ایمان لائے یا الآخری جب ان کا تذکرہ آ جائے گا صلا آ جائے گا تب یہ کلام تام ہو جائے گا اسی طرح ضمائر ہیں یا ضمیر اگر ہم بھی کہہ دیں کہ جی ذرابہ مارا کس نے مارا ذرابۂ کے اندر ایک ضمیر ہوگی وہ کہاں راجی ہونی ہے اس کے لیے مرجے ہونا چاہیے یا یہ کہ اس کے بعد فائل کا ظاہر آنا چاہیے کہ ذوربا زعید یا زعید ذوربا زعید پہلے لے آئیں مبتدا خبر بن جائے گا لیکن زوربا پھر فعل بن جائے گا اور فعل کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو راجی ہوگی زید کی طرف ٹھیک ہے تو یہ اب یہ سارے کے سارے جس طرح اسماعی جس طرح حروف یعنی مبنی الاصل ہیں وہ جس طرح محتاج ہوتے ہیں اسی طرح اسماعی غیر متمکن بھی محتاج ہوتے ہیں تو گویا دونوں کے اندر یہ مشابہت پائے گی کہ جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں جو کہ مبنی الاصل ہیں ایسے ہی اسماعی غیر متمکن بھی محتاج ہوتے ہیں تو لہذا اس تشابہ کی وجہ سے اور مشابہت کی وجہ سے اسماعی غیر متمکن کیا ہوئی جی مبنی ہو گئے اتنی سی بات ہے دیکھیے ذرا کتاب میں اللہ اکبر کبیرہ یا جیسے یا جیسے ہر محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاط پائی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی جس طرح مبنی الاصل جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے ایسے ہی کیا ہوتا ہے اس میں غیر متمکن بھی محتاج ہوتا ہے جیسے اسماء مصولہ و اسماء اشارہ کے یہ سلا اور مشہور علاقے محتاج ہیں اتنی بات ہوگی اس کے بعد آپ کو ویسے ایک دو باتیں اور بھی ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں کہ یا اس میں غیر متمکن میں تین حروف سے کم ہوں ठीके? تین حروف سے کم ہو جیسے من اور ذا ٹھیک ہے اس میں غیر متمکن کے اندر اس میں غیر متمکن میں تین حرف تین حرف حروف سے کم ہو جیسے من اور ذا من کے اندر بھی دو حرف ہیں زا کے اندر بھی دو حرف ہیں بتاتا ہوں تفصیل یا جی یا اس کا کوئی حرف حصہ حرف کو شامل ہو جیسے کہ احاد عشرہ کے اصل میں آحد و عشار تھا اب یہ ساری چیزیں جو آگے آ رہی ہیں اسماعی غیر متمکن میں اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ یہ مرکب بنائی جو چل رہی ہے تو احد آشارہ یہ اصل میں احادوں و آشار تھا یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں احادوں و آشار اس میں بیچ میں سے سواؤں کو کیا کیا ہے ختم کیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے حرف کو شامل ہوتا ہے اس لیے کیا ہے یہ مبنی اصل کے مشابہ ہو گئے یعنی اس کو شامل ہوتا ہے تو حرف کیا ہوتا ہے مبنی الاصل ہوتا ہے تو احاد و عاشرہ احاد عشرہ اصل میں احاد و عشرن تھا تو اس کا بھی کچھ حصہ کیا ہے حرف کو شامل ہے لہٰذا یہ بھی مبنی الاصل مبنی بن جائیں گے اس سے پہلے کیا ہے کہ اس میں غیر متمکن میں تین حرف سے کم ہو تین حروف سے کم ہو تو کم از کم جملے کے لیے آپ کو کیا کہا تھا کہ تین حروف ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہوں گے وہ حروف ہی ہوں گے لہٰذا بھی مبنی کے مشابے ہو گئے تو راضی یہ سارے کے سارے کیا ہوئے مبنی ہو گئے تو آج کا سبق سب کو سمجھ میں آ گیا یہاں تک مورب اور مبنی پہلے گزر گیا تھا اور مورب اور مبنی کی اقسام آج کے سبق میں گزر چکی سب کو سمجھ میں آ گیا جی سب کو الحمدللہ الحمدللہ الحمد ٹھیک ہے جی جو سبق دیا ہوا ہے آپ لوگوں کا طریقۃ الصریہ کا وہ ضرور یاد کر کے آئیے گا ایک تو الفاظ کے معنی تھے اور ساتھ ساتھ جو اوپر قاعدہ لکھا ہوتا ہے ہر سبق کے آخر میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں الفاظ کے معنی سے کچھ قبل قاعدہ لکھا ہوتا ہے وہ دیکھ کر رہنا ہے اور تمرین پر تمرین کو حل کر کے آیا کریں تمام ساتھی تمرین کو حل کر کے آیا کریں ٹھیک ہے جی حزف کیا ہو گیا کیا چیز حذف ہو گئی ہے کیا ہو گیا بھائی چلیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دونوں کی درخواستیں آپ لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کے حامی و عناصر ہوں آخر العانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ